وَخَيْرَ لَهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَأُوْذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ لَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامین بدرغان دین یہ قرآن پاک کی ایک آیت میں نے تلاوت کیا ہے اس دنیا کا نظام اور دنیا کا یہ معاشرہ جو تشکیل پاتا ہے اور معاشرہ جو قائم ہوتا ہے وہ دو جنسوں سے ایک مرد اور ایک عورت یہ پوری دنیا جو ہے انہی دونوں سے آباد ہوتی ہے اور ساری زندگی کے ذمہ دار یہی دونوں ہوتے ہیں اسی لیے رب العالمین فرماتے ہیں یا الناس من نفس خرت امین و بس سمن ہماری روم و نشا اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی رب نے تمہارے نفس سے جوڑا پیدا کیا پھر اسی جوڑے اور اسی جوڑے سے مرد اور عورت سے رِجَالًا كَثِيرًا <وَنِشَاعًا> پوری دنیا میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا ہے اے کوئی معاشرہ اس وقت تک نہیں کامیاب ہوتا جب تک کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کو جوڑ نہ دیا جائے عورتوں کو الگ کر دینے کے بعد یہ معاشرہ کبھی اسلامی معاشرہ اے نہیں بن سکتا اسی لیے اسلام کے اندر عورتوں کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے اسلام میں جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دے رکھا ہے دنیا کے کسی اور مذہب میں عورتوں کا وہ مقام اور وہ مرتبہ نہیں ہے اسلام نے عورتوں کی بڑی اونچی عورتوں کو بڑا اونچا مقام عطا کیا حدیث کے اندر آتا ہے نبی احسرا شاہ فرماتے ہیں آپ ذرا سوچیں عورتوں کا یہ مقام جہاں عورتوں کو زندہ زمین میں ڈال لیا جاتا تھا یہ عورتوں کی کوئی قدر و قیمت دنیا کے اندر نہیں تھی بچیاں پیدا ہوتے ہی انسان پریشان ہوتا اور اس کو زمین دفنا دیا کرتا تھا آخری نبی محمد صلی اللہ نے آ کر کہ اس صنف نازک کو کتنا تمام مشکلات سے آزادی دلائی اور ان کا مقام و مرتبہ بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگ من آل جاری جو دو بچیوں کی پرورش کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ دو دے دے اور اس نے دو پرور کی پرور کرنے والا کے آمد کے دن آنا وہ کہا فل جنہ یہ میری دونوں اگلیاں جیسے ملی ہوئی ہیں ایسے ہی دو بچیوں کی پرورش کرنے والا ہمارے ساتھ جنت میں رہے گا اسلام میں عورتوں کا یہ مقام مرتبہ ہے اس کے بعد عورت ہے بیٹی بننے کے بجائے پھر اس کی بیٹی سے جب بڑی ہوتی ہیں تو ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ کسی کی بیوی بن کے رہتی ہے اور کسی کے ساتھ اس کی نسبت ہو جاتی ہے بیوی بن جانے کے بعد عورت کا مقام و مرتبہ کتنا شاہ رہا وہ جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے مَا اے اے جو عورت پنچ وقتہ نماز کی پابندی کر لے وہ آتا اتبا رہا اپنے شوہر کی کر و شامد شاہ رہا ماہ رمضان کا رودا رکھ لے اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسی عورت کے لیے قیامت کے دن جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے جس دروازے سے وہ جنت میں جانا چاہے جا سکتے ہیں مرتبہ ہے کہ سب سے بڑا حق کس کا ہوتا ہے ایک انسان پر سب سے بڑا حق کس کا بنتا ہے اللہ اس کے رسول کے بعد رمایا ہو ایک مرد پر سب سے بڑا حق انسانوں میں اس کی ماں کا ہوا کرتا ہے اس قدر اللہ تعالیٰ نے ماں کا اونچا مقام و مرتبہ دیا عورت جب ماں کے درجے کو ہم بن جاتی ہے تو اس موقع پہ اتنا اونچا مقام عطا کیا کہ آپ نے ساتھ نمایا اکیاد رکھو اے جنت تحت اللہ تعالی نے جنت کو ماں کی خدمت یعنی ماں کے قدم و تلے رکھا ہے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 رکھنا دنیا کلوا متا یہ پوری دنیا متا ہے متا اسلام میں کچھ دن تک فائدہ جس سے آدمی اٹھائے اور ختم ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے متا تو نبی نے پوری دنیا متا ہے یعنی دنیا ایسی ہے کہ انسان دنیا سے فائدہ اٹھائے لیکن ہمیشہ نہیں فائدہ اٹھا سکتا چند سال چند برس ایک محدود, محدود مدت تک فائدہ اٹھاتا ہے اس کے بعد دنیا نہ ختم ہو جائے تو آدمی خود ختم ہو جاتا ہے آپ نے ساتھ روایا دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ سب متا ہے لیکن خیر و متعد دنیا المرۃ سب سے اچھی چیز سب سے بہتر چیز انسان جس سے فائدہ اٹھاتا ہے آپ نے وہ ایک دیندار بیوی بی ہوا کرتی ہے المر اتالحا دتا دنیا المر اتالحا پوری دنیا یہ استعمال اور فائدہ اٹھانے کا سامان ہے اور پوری دنیا کے اندر بیوی ہے اللہ تعالی ہمارے گھروں کو دیندار بیویوں سے بھر دے یہ بہت بڑا سرمانا ہے قرآن پاک آئے سورتہ کی آیت نمبر چوبیس چونتیس اور پینتیس ہوئی. يا آمنوا. ان كثيرا من الناس عن سبيل اللہ, اللہ. رو کو خطاب کیا اور فرمایا يا رب تكونوا حسيار रहना ان كثيرا من الاهبال والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل بہت سارے سے یہ لوگوں کے مال کو عوام کے مال کو یہ باطل طریقے سے کھاتے ہیں ان سے برا ہوشیا باطل طریقے سے کھاتے ہیں وہ سدو نام سبھی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راہ سے روکتے ہیں والذین اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں ولا ولا پورا حافیظ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہم بے علیم ہمارے نبی آپ ایسے لوگوں کو آزاد علیم کی خبر بتا دے اور آزاد علیم کی انہیں شارت سنا دے کتنی خطرناک کی اور کیسی والی آیت مادل ہری جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور جو اللہ تعالی کے راہ میں خرچ نہیں کرتے عذاب کیونے وارن اور ان کو خبر دے دیں جب یہ آیت نازل اور اس کے بعد والی آیت ایسی اس موقع پر اللہ گھبرا گئے آپس میں سونا چادی جمع کرنے سبھی ہمیں منا کر دیا ہمارے پاس مالد دولت کہاں سے باقی رہے گا بہت ہی زیادہ گرد ہے کہ جس کے پاس سونا اور چادی ہے اور اس نے اللہ کے ہمیں سرچنا کیا تم لوگ روتے ہو کیا بات ہے یہ آیت سنایا اور کہا کہ اب تو سونا ہو چاچی کا جمع کرنا اور ذرا بچا کے رکھنا بھی ہمارے لیے مصیبت ہو گئی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بتائیں جب سونا اور نہیں جمع کر سکتے تو ہم لوگ آخر کیا چیز اکٹھا کریں فا تب دل جہاں تب دل جہاں سونے اور چادی کو بربادی ہو سونے اور چادی کو بربادی ہو سونے اور چادی کی بربادی ہو آب ایسا اللہ فاروق نے کہا اگر سونا چادی ہمارے لیے مصیبت ہے کرو نمبر ایک جو انسان کوئی چیز ذخیرہ بنانا چاہتا ہو جمع کرنا چاہتا ہو تو یہ تین نمبر ایک آپ نے فرمایا لئے بن شاہ کوشش کرے اپنے سینے میں شکر گزاری ادا کرنے والا دل ہونا چاہیے ایسا دل اپنے اندر پیدا کرے اپنے نفس کی اصلاح کرے اپنے دل کی اصلاح کرے اور یہ دل اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے والا ہو جائے نمبر دو، اپنے دوہ کے اندر ذکر کرنے والی زبان پیدا کرے اور نمبر تین او تو عید ہوں الا اپنے گھر کو دیندار بیوی سے آباد کرے جو دیندار بیوی دین کے معاملے میں اس کی مدد کیا کرے آخر فرمایا یہ تین دولتیں ہوئی جو سب سے بڑی ہیں ان کو جمع کرنے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں چیزوں سے نواز دے پہ چیز ہے میرے بھائیو, ایسا دل جو انسان کو شکر گزاری پر آمادہ کرے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا دل انسان کو اگر شکر گزاری کرنے والا دل اور ایسا دل جو اللہ تعالی کا شکر گزار ہو جس کو ایسا دل مل گیا کی دنیا آخرت کی ساری دولت مل گئی بڑے فائدے ہیں. نمبر ایک جب انسان شکر کرتا ہے جو ہے ہے اس کا دل شکر ہے پر کا کا تو ایک بڑا میرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شدید پہلا فائدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں جو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سے اور نواز دیتے ہیں ہیں ہم لوگ نبی کے پاس بیٹھے ایک سائل آیا نبی کھڑے ہو کر اس نے سوال کیا ہمیں کچھ دو ناراض ہو گیا ایک کی ضرورت نہیں دس تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں ہم نے سنا تھا بہت والے ہیں بہت دینے والے ہیں ایک خجور ہم کو, کو واپس لوٹایا اور چلا گیا واپس آیا ندی صاحب نے پوچھا کیا ہوا یہاں رسول اللہ اس نے یہ خجور کو حقیر سمجھ کر کے تعین کرتے ہوئے واپس لوٹایا میں چلا گیا رکھانے لیتا ہےت ہے اللہ, اللہ،, اللہ، الحمدل ایک خجور ہمیں ملا وہ نبی کے گھر کا برکت والا خجور ہے کہتا ہوا دور گیا رسول اللہ کہتا ہوا چلا جا رہا ہے سبحان اللہ الحمد ایک ہجور ہے اللہ کے رسول کے گھر سے ملا ہوا ہے برکت والا کھجور ہاتھ میں لیتا ہے اچھالتا ہوا خادمہ سے کہا ادھا بھی چلا کام کرے گا یہ اس کو روکو اور, سلمہ کے جاؤ اور سلمہ کو کہہ دو اس کے پاس چالیس ترہم جو رکھے ہیں سب اٹھا کر کے اس فقیر کو دے دو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرنے والا <سلام> اور زمان سے شکر ادا کرنے لگے اور دل میں اللہ تعالی کی نعمت قیمت پیدا ہو جائے تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اضاف اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کرتا ہے اللہ تعالی سب کو شکر ادار بنائے دو میرے بھائیوں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جائے آپ نے بہت بڑی نعمت بیان کیا اے لوگوں مال چیز یہ ہے اگر پیدا کر لو دوسرا بڑا اللہ تمن تم اللہ اگر اللہ تعالیٰ کا تم شکر ادا کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی عذاب نہیں دے گا شکر گزاری اللہ تعالی کے اداب سے بچاتی ہے پریشانی سے بچاتی ہے اللہ تعالیٰ تو کیا پڑی ہے کہ تمہیں آزاد دے اگر تم شکر ادا کہ شکرا کرنے والوں کی بڑی قدر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو شکردہ میں میں شکر گزار بنا ہے پہلی چیز ہے میرے دل نمبر دو آپ نے اس مل کے اندر اے اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنے والی سامان مل جائے تمہیں بہت بڑی دولت ہے انسان کو اگر ذکر الہی کرنے والی یہ زبان مل جائے پھر اللہ تعالیٰ آخرت دونوں سے نواز دیتے ہیں سب سے بڑی خوبی یہ ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا فرمار ہے اے میرے بندو اگر تم خوشحالی میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یاد رکھو ید گرو کفی شدت دنیا میں جب بھی کسی مصیبت میں فصو گے اللہ فوراً تمہاری فریاد کو سن لے گا انسان کسی مصیبت میں نہیں پھنسا رہتا اگر وہ اللہ ہٹارا تو برابر ذکر کرتا رہے آج ہم گانوں میں پھنس گئے میوزک میں پھنس گئے ٹی وی میں پھنس گئے ڈراموں میں پھنس گئے اللہ ہٹارا کے ذکر کو بھول گئے تو اللہ ہم کو بھلا اب نقل کرتے ہیں سمندر کے, پہنے کے اندر ہے وہاں اے کے پہنے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور بعد میں قطل سمندر کے, او کے پیٹ میں رہ کر کے اے آواز اے کتنی طاقت رہی ہوگی آواز میں لیکن تب لے فرماتے ہیں یا روایتوں کے اندر آ جائے انہوں نے جب یہ دعا پڑھی تو یہ دعا فرشتوں نے بھی لیا فرشتے کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ آواز کیسی ہے آواز آ رہی ہے نہ یہ سبان کلی کل ردار فرشتے کہتے ہیں یار سو تم معروف آتی رہی. جگہ تو نہیں ہے جگہ بدل گئی ہے. لیکن, ہاں صحیح کہا. تو ہے لیکن جگہ بدل گئی ہے جگہ کیا بدل گئی ہے یہ ہمارے ندی سرحرا شام کی آواز ہے نی نوا شہر میں رہتے تھے مچھلی کے پیٹ میں نے کہا ارے اللہ آئی کیا, ہے کیا ہی جو جس کی برابر جی آپ جی جو ہے فرشتے تھے اور فرمایا ہاں سارے فرشتے کہتے ہیں رب الگ کو نہیں بھولا زندگی بھر آپ کو یاد کرتا رہا کیا مصیبت میں اس کی دعا کو نہیں سنا فارش کرتے ہیں. نبی ایسا نجات کرنے والی سماج ہمارے منہ میں آ جائے تو ساری مصیبتوں سے اللہ میں نجات دیتا ہے الحمدللہ وسلام علی الحمد للہ وطفی ام آباد تیسری تھی جو آپ نے شاخ رمایا جو جمع کرنے کی ہے اے جس سے زیادہ دلچسپی اور جس کو اپنے آباد کرنا ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ نے شا مؤمنہ ایک ایمان والی دیندار بیوی بی سے اپنے گھر کو آباد کر لو اور یہ دیندار بیوی بی اگر تمہارے گھر میں آئی تو سب سے بڑی بڑا فائدہ یہ ہوگا تو عید ہوں دین کا یا تو عید ہوں اللہ الاخرہ ہمیشہ دین کے معاملے میں اور آخرت کے معاملے میں اللہ کے فرما برداری کے معاملے میں وہ دیندار بیوی تمہاری مدد کرے گی اور آپ سمجھتے ہیں جو انسان اللہ تعالیٰ کو رادی کر لیا اسے سب کچھ مل گیا اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو دیندار بیویوں سے آرام کر دے ہمارے سینے کو شکر ادا کرنے والے دل سے ہمارے اس موہ کو ذکر الہی کرنے والی زبان سے اور ہمارے گھر کو دین دار بیویوں سے بھر دے سمر ترمی کی حدیث اللہ, حدد ابو رضی اللہ کسی سے میتے رہی تھے اور نہ کوئی آتا جاتا تھا اللہ زہر کے بعد سارا مدینہ سوے رہا ہوا ہے باہر نکلے چلے تھے سامنے سے ابو بکر صدیق مل گئے نکلے کہاں جا رہے اللہ کی یاد ہوئی تو ملیں گے چہرے کو دیکھ لیں گے نبی سے ملاقات کر لیں گے اور نبی پر سلام کر لیں گے آپ نے پیڑ پر پتھر بٹے ہوئے ہیں اے انکار کر دیا اور ہمیں گھر سے باہر نکالا میں بھوک اور پریشانی کی بنا پر نکلا ہوں باہر اللہ کا سوریہ فرمایا اٹھے اور بات اصل یہ ہے ہمیں بھی بھوک ہی نے بے چین کیا ہے گھر سے باہر نکلنے پارا نہیں تھے گئے پانی لانے کے لیے آتے ہوں گے تینوں ساتھیوں کو لے کر چوتھے میں سامنے سے ابو الحسن آئے اور جیسے رسول کے دیکھا سال پانی کا مشق زمین پر ڈالا چھا کا امی یا رسول اللہ یا سر اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہو آپ کا واپس جا رہے ہیں آپ نے اموان کا کیا ابو الحسن توڑ کر کے لایا ہوتا یہ پورا گچھا توڑ کر کے الحسن نے یا رسول اللہ، بات اصل یہ پورا خوشا اور گچھا میں نے اس لیے رکھ دیا کہ آپ اپنی مرضی سے جو چاہے کھا لے پانی لا کر کے رکھ دیا نبی نے اے میں بھی یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق قیامت آمدنی میں تم سے اللہ بارہ پوچھے گا یہ تعداد ہے اور پھر میںالا کا شکر ادا کرو اللہ, نبی اللہ کیا نوکر کی پور نہیں ہے آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی خادم نہیں یا رسول اللہ خرچہ کرانا مشکل ہوتا ہے بوڑھے بوڑھی کھیتی باڑی کا کام کر لیتے ہیں نہیں ہےم آ جائے کسی سے دو آئے ہوئے نبی ابو حسن نے جب سنا دو گلاب آئے ہوئے ہیں بی انتظار کرو میں ساتھ یہ دو گنام ہے اس طرح کا جو گنام چاہو تم لے لو اللہ جیسے آپ نے, نے کہا یار کو میں گنہن اپنی مرضی سے نہیں لے جاؤں گا بلکہ بل بلکہ میری خواہش ہے اپنے پسند کا آپ گنا ہمیں دے دے فرمایا اگر میرے اوپر تم ڈالتے ہو تو میں کہتا اس لے کیا؟ میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نمازی گلام لے کے جاؤ یہ برکت والا ہوگا اے ہیں میں نے پکڑا اور جب لے کے جانے لگا تو اللہ فرمایا اس کو بھلائی کرنا پہنچ گئے دین دار بیوی ہوتی ہے گھر میں تو اس طرح سے انسان کے لیے جنت کے راہ ہمار ہو جاتی ہے گلام پکڑ کر کے رسول کا پسندیدہ گلام ہمیں ملا ہوا ہے کہنے لگی گوپ اللہ کے رسول نے تو پسندیدہ گلام دیا ہے اللہ کے رسول نے کچھ کہا بھی کہا ہاں اللہ کے رسول نے کہا تھا سے نہیں معروف اس کو لے کے جا لیکن اس کے ساتھ خوب بھلائی کرنا ظلم نہیں کرنا اللہ نے کہا بھلائی کرنا ابو اب کہتے ہیں کہ ہاں کہا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 جاؤ تم نے مشورہ دیا ہم نے غلام کو آزاد کرا دیا گلام پھر پلٹ کر کے شام کے پاس آ گیا میرے بھائی یہ ہیں ایسے شکر دل شکر کرنے والی زبان اور دیگر بیوی گھر میں اللہ تعالیٰ انتظام اللہ شاہ کر کے کروں ودر کر